بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد و عداء سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے سبت کے اندر ہم نماز کے مقروحات کا بیان پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں نماز کے اندر کرنا مکرو ہے نماز کے اندر کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا مکرو ہے داڑھی کے ساتھ کھیلنا کہ اس کو اوپر نیچے کرے یا کپڑے کے ساتھ اس طرح کھیلنا یا بدن کے ساتھ کھیلنا مکرو ہے اسی طرح کپڑے کو سمیٹنا یعنی سجدے میں جاتے ہوئے سلوار کو اوپر کی جانب کھینچنا یا کمیز کو اوپر کی جانب کھینچنا اس طرح کپڑوں کو سمیٹنا بھی مکرو ہے اور نماز کے اندر کپڑے کو لٹکانا بھی مکروح تعریمی ہے خاص سر سے لٹکائے یا کندھے سے لٹکائے کہ اس کے دونوں پلو لٹک رہے ہیں تو یہ مکروح تعریمی ہے چاہے اس طرح لٹکائے کہ اس کا ایک پلو ایک اسی کندھے پر آگے کی جانب ہو اور ایک پیچھے کی جانب ایک ہی کندھے پر تو یہ بھی مکرو ہے یا اس طرح گردن میں پٹا سا ڈال کر دونوں پلو آگے کی جانب لٹکا دیتا ہے تو یہ بھی مکرو ہے ہاں اگر اس طرح کرتا ہے کہ کپڑا جس طرح چادر لپیٹی جاتی ہے گردن سے پھیر کر اس کا ایک پلو اس کندھے پر آگے کی جانب کرتا ہے اور گردن سے پھیر کر وہ پلو دوسرا پشپ کی جانب ڈال دیتا ہے تو اس طرح مکرو نہیں ہے جس طرح عام طور پر چادر کی جاتی ہے تو اس طرح اگر کرتا ہے تو پھر مکرو نہیں ہے اور اسی طرح کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا کے اس طرح فولڈ کر کے پڑھنا یہ بھی مکروح تحریمی ہے عام طور پر دیکھا گیا نا بازو سے آگے سے وہ لپیٹ لیتے ہیں آستینوں کو آگے کی جانب سے فولڈ کر لیا جاتا ہے اس طرح نماز پڑھنا مکرو ہے چاہے شلوار کو اس طرح کیا جائے چاہے قمیض کے بازوؤں کو اس طرح کیا جائے یہ مکرو ہے اور شدت پاخانہ کے وقت اور شدت ریاح کے وقت بھی نماز پڑھنا مقروح تحریمی ہے یعنی اتنی شدت ہو کہ نمازی کی توجہ ادھر جا رہی ہو نماز کی جانب توجہ کم اور اس جانب توجہ زیادہ ہو یعنی اس طرح شدت پاخانہ اور شدت ریاح کے وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو مقروح تحریمی ہے ایسی حالت میں اس شخص کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے پاخانہ کرے اور ریاح کی ضرورت ہے تو پھر ہوا خارج کرے اور پھر وضو کر کے آئے نماز پڑھے اس حالت میں نماز نہ پڑھے اگر پہلے سے یہ کفیت تھی تو نماز شروع ہی نہ کرے اور اگر نماز کے اندر یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے اس حالت میں نماز نہ پڑھے جماعت چاہے جاتی ہے چلی جائے لیکن اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے ہاں اگر وقت جانے کا ڈر ہے اسے پتہ ہے کہ میں اگر دوبارہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں تو سورج غروب ہو جائے گا یا صبح کی نماز میں سورج تو ہو جائے گا تو ایسی صورت حال میں اسے چاہیے کہ نماز تو پڑھ لے اسی کیفیت میں لیکن ماد میں یہ کریں اور اسی طرح کنکریاں ہٹانا مکروہ تاریمی ہے یعنی جب زمین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں ان کو آگے سے ہٹاتا ہے یہ مکرو ہے ہاں اگر سجدے میں حرج آ رہی ہے سجدہ پورے طریقے سے ادا نہیں ہو رہا تو پھر ہٹانے میں ایک آدھ دفاع میں حرج نہیں ہے اسی طرح انگلیوں کو چٹکانا جس طرح کہ پٹکاخے نکالتے ہیں گٹکار نکالتے ہیں اس طرح انگلیوں کو چٹکانا بھی مکرو ہے نماز کے علاوہ بھی یہ فیل نہیں چاہیے ہمارے فقہ نے فرمایا کہ یہ قوم لوت کی مشابہت ہے کہ وہ اس طرح کرتے رہتے تھے ہر وقت انگلیوں کو چٹکاتے رہتے تھے تو لہذا نماز کے علاوہ بھی یہ فیل نہیں چاہیے لیکن نماز کے اندر یہ کرنا مکرو ہے انگلیوں کو قینچی کی طرح باندھنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال لینا اس طرح ہاتھ باندھنا یہ بھی مکرو ہے اور اسی طرح کمر پر ہاتھ رکھنا مکرو تاریمی ہے جس طرح تھکاوٹ کی بنا پر نہ کمزوری کی بنا پر یہ کوکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح ہاتھ رکھنا بھی مکرو ہے نماز کے کسی رکن کے اندر کیونکہ یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے اور نماز کے اندر اس طرح تنگ دلی کا اظہار کرنا درست نہیں ہے لہذا یہ فیل بھی مکرو ہے اسی طرح نماز کے اندر منہ ادھر ادھر پھیرنا بھی مکرو ہے تعریمی ہے اور اگر فقط نگاہیں پھر رہی ہیں یعنی چہرہ نہیں پھرتا فقط نگاہیں پھر رہی ہیں تو یہ بھی اگر بغیر ضرورت کے ہے تو اس کے اندر بھی کراہت تنظی ہوگی لیکن اگر اصطلاح کی نیت سے آئے نماز کی اصطلاح کی نیت سے اس طرح نظر دائیں بائیں پھر گئی تو یہ کراہت نہیں ہے نہ نگاہ کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے یعنی قیام میں ہو تو نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھنا چاہیے اور رکو کے اندر ہو تو نگاہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان ہونی چاہیے اور جب سجدے میں جائے تو نگاہ اپنے ناک پر ہونی چاہیے اور جب تحیات پر بیٹھے تو نگاہ اپنی گود کے اندر یا اپنے سینے پر ہونی چاہیے اور جب سلام پھیرے تو نگاہ اپنے کندھے پر ہونی چاہیے اس طرح نگاہ رکھنی چاہیے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بندہ جس وقت سلام پھیرتا ہے تو بہت ہی جک کر پوری صف کو دیکھتے ہیں یہ مکرو ہے اس طرح نہیں چاہیے بلکہ جس وقت سلام پھیرے اس وقت اپنے کندھے کی جانب نظر کرنی چاہیے اسی طرح تشہد کے اندر یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا اس طرح کے سلین زمین پر ہو اور دونوں گھٹنے اٹھے ہوئے ہوں اور ہاتھ بھی زمین پر رکھ دے اس طرح کتے کی طرح بیٹھنا یہ بھی مکرو ہے اور مرد کا سجدے کے اندر کلائیاں بچھانا یعنی عورت کی طرح سجدہ کرنا یہ بھی مکرو ہے اور اسی طرح کپڑے کے اندر اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی اس کپڑے کے اندر ہی چلے جائیں یعنی پورا کپڑے کے اندر چھپ جانا اس طرح نماز پڑھنا بھی مکرو ہے اور احتجاج کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مکرو ہے احتجاج کہتے ہیں اس طرح امامہ باندھا جائے کہ سائڈوں سے باندھا جائے اور درمیان سے سر ننگا رہے یہ مکرو تحریمی ہے لیکن احتجاج اس صورت میں ہوگا کہ اندر ٹوپی نہ ہو اگر ٹوپی اندر موجود ہے پھر سائڈوں سے امامہ باندھ لیتا ہے تو پھر کراہت نہیں ہوگی اس کو احتجاج نہیں کہیں گے احتجاج اس صورت میں ہے کہ سائڈوں سے امامہ باندھ لیا جائے اور درمیان سے سر ننگا رہے اور ٹوپی وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس کو احتجاج کہتے ہیں یہ بھی مکرو ہے یوں ہی ناک اور منہ کو چھپانا جس طرح ماسک لگا لیتے ہیں یہ بھی مکرو ہے اور اس سلسلہ میں خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نصارہ کی مخالفت کرو اور چیروں کو کھول کر نماز پڑھا کرو بلکہ میں نے اپنے مشاق اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ داڑھی کا کچھ حصہ داڑھی کے بالوں کا کوئی حصہ بھی چھپنے نہیں دیتے تھے میرے استاد محترم سلطان العلماء حضرت سلطان محمود صاحب استان علی ادر رحمت شریف ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جس وقت چادر کرتے تھے تو داڑھی کو اوپر کی جانب اٹھا کر نیچے سے چادر اوڑھتے تھے داڑھی بھی اس کے اندر نہیں جانے دیتے تھے لیکن منہ اور ناک کو چھپانا یہ مکڑو ہے اور نماز کے اندر بالکش جمائی لینا بھی مقروح تحریمی ہے ہاں اگر خود سے آتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت چہرے کے اوپر رکھے منہ کے اوپر رکھے اور اس طرح جمائی کو روکنے کی کوشش کرے اور جمائی کو روکنے کا آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ دل کے اندر فقط یہ خیال لایا جائے کہ یہ جمائی انبیاء کرام کو نہیں آئی فقط انبیاء کرام کا خیال آئے گا تو جمائی جاتی رہے گی اسی طرح جس کپڑے کے اوپر جاندار کی تصویر ہے ایسے کپڑے کے اندر نماز پڑھنا بھی مکرو ہے تعریمی ہے اور اگر کپڑے کے اوپر نہیں ہے لیکن دائیں بائیں لٹک رہی ہے تو پھر بھی مکرو ہوگی یعنی سر کے اوپر سے لٹک رہی ہے یا آگے لٹک رہی ہے یا دائیں بائیں لٹک رہی ہے تو اس صورت میں بھی نماز مکروح تعریمی ہوگی ہاں اگر پیچھے کی جانب لٹک رہی ہے تو پھر کراہت بنسبت ہے پہلی صورتوں کے کم ہو جائے گی لیکن اس صورت میں بھی کراہت ہے اور اگر لٹک نہیں رہی بلکہ فرش کے اوپر ہے تو پھر اگر سجدے کے مقام پر ہے تو اس صورت میں نماز مکروح تعلیمی ہوگی اور اگر دائیں بائیں ہے جس کو روندا جاتا ہے ایسی بے اور توہین کے مقام پر تو اس صورت میں کراہت نہیں رہے گی اسی طرح نماز کے اندر الٹا قرآن پاک پڑھنا یہ بھی مکرو ہے مثلا پہلی رکعت کے اندر اس نے وطین صورت پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں وقت پڑھتا ہے یعنی اس طرح الٹ پڑھنا بھی مکرو ہے اور اسی طرح یہ بھی مکرو ہے کہ رکوع کے بعد پورا قوما نہ کرے بلکہ معمولی سا اٹھ کر سجدے کی جانب چلا جائے اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان پورا جلسہ نہ کرنا یہ بھی مکروح تعلیمی ہے اور اسی طرح قیام کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی مکرو ہے رکوع کے اندر کرتا ہے سجدے کے اندر کرتا ہے اتحیات کے اندر کرتا ہے تو اس طرح قیام کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو یہ مکرو ہے اور اسی طرح فقط سلوار پہن کر یا شلوار اور فقط بنیان پہن کر نماز پڑھنا کہ کپڑا کمیز اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی کوتا کرتا ہے کہ فقط شلوار میں پڑتا ہے یا شلوار اور بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروح تحریمی ہے اور اسی طرح کپڑا الٹا پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروح تحریمی ہے اور کام کاج کے کپڑوں کے اندر بھی نماز پڑھنا مکروح تنزیحی ہے جس وقت اس کے پاس اچھے کپڑے موجود ہیں اگر اچھے کپڑے موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں کام کاج کے کپڑوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طرح کفار کے عبادت خانوں کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروح تحریمی ہے کیونکہ وہ شیاتی کی جگہ ہیں لہذا ان جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اسی طرح منہ کے اندر کوئی چیز لے کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروح تحریمی ہے جس وقت کراک سے مانے نہ ہو اگر کعت سے وہ مانے ہے ایسی چیز منہ کے اندر ڈالی ہوئی ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی اور اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکرو ہے جس وقت بوجہ سستی ہو اور اگر نماز کی توہین کے ارادے سے کہ نماز کو کوئی اتنی اہم چیز ہی نہیں سمجھتا تو اس صورت میں کفر لازم آئے گا اور اگر اس طور پر ننگے سر نماز پڑھتا ہے کہ میرے بال خراب ہو جائیں گے تو اس صورت میں نماز مکرو ہے ہے اور اگر کوئی بندہ خوشی و کے ارادے سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور اپنی حالت ایسی بنا کے نماز پڑھتا ہے جس پر رحم آئے خوشی و کے ارادے سے تو اس طریقے سے نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے بلکہ ہمارے فقان مستابلک ہے اور اسی طرح سجدے سے جب اٹھے تو چہرے پر پیشانی پر جو خاک وغیرہ لگ جائے اسے جاڑنا بھی مکرو ہے اور اسی طرح نماز کے اندر انگلیوں پر ایتوں کو گننا تسبیحات کو گننا جس طرح کہ سلاد و تسبیح پڑھتے ہیں تو انگلیوں پر تسبیحات کو گننا آیات کو گننا یہ بھی مکرو ہے اور اسی طرح نماز کے اندر دامن کے ذریعے آستین کے ذریعے یا کسی کپڑے کے ذریعے اپنے آپ کو ہوا دینا یہ بھی مکرو ہے اور نماز کے اندر اسمال یعنی محتاد حد سے علاوہ کپڑے کو لٹکانا بھی مکرو ہے یعنی شلوار کو اس طرح لٹکانا کہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہو یا بازو کو اس طرح لٹکانا کہ ہاتھ ہی اس کے اندر چھپ جائیں یا امام شریف کو اس طرح لٹکانا اتنا لمبا اس کا شملہ بنانا کہ اٹھنے بیٹھنے میں وہ نیچے آ رہا ہو اس طرح امام شریف کو لٹکانا بھی اس بال ہے نماز کے اندر انگڑائی لینا اکڑنا یہ بھی مکرو ہے اور نماز کے اندر بالکش کھانسنا اور کھنگار لینا بھی مکرو ہے ہاں اگر تلاوت وغیرہ کی درستگی کے لیے کچھ کھانستا ہے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے نماز کے اندر تھوکنا بھی مکرو ہے اسی طرح مقتدی کے لیے صف کے اندر تنہا کھڑا ہونا بھی مکرو ہے جب اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہو اگر اگلی صف کے اندر جگہ موجود نہیں ہے تو پھر اگر تنہا کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کراہت نہیں ہے چاہیے یہ کہ آگے سے اگر کسی کو مسئلہ پتا ہے تو اس کو اشارہ کر کے پیچھے کھینچ لے اگر کسی کو پتہ نہیں ہے مسئلے کا تو پھر آگے سے کسی کو کھینچے نہیں کیونکہ وہ اس کا حکم سمجھ کے پیچھے آئے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا لڑ پڑے گا کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو لہذا اس صورت میں تنہا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑی جا سکتی ہے اسی طرح فرض کی ایک رکعت میں ایک آت کو بار بار پڑھنا یا ایک صورت کو بار بار پڑھنا فرض کے اندر یہ مکرو ہے اور اگر نفل کے اندر صورت بار بار پڑتا ہے آت بار بار پڑتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا یا اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین سے اٹھانا یہ بھی مکرو ہے اسی طرح تسمیہ تعبل صنا آمین کو ظہر سے کہنا بھی مکرو ہے اور اسی طرح نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکرو ہے لیکن اگر خوشبو کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے مثلاً دائیں بائیں پینٹ والا آ ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشبوخو میں فرق آ رہا ہے تو پھر آنکھیں بند کر لینے میں حرج نہیں ہے بلکہ آنکھیں بند کر لینا مست ہے اسی طرح نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں جھومنا یہ بھی مکرو ہے اور اسی طرح آستین کے اوپر سجدہ کرنا یعنی آستین کو بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کرنا یہ بھی مکرو ہے اسی طرح امام کے لیے تنہا محراب کے اندر کھڑا ہونا یعنی پورا محراب کے اندر وہ تنہا کھڑا ہو یہ مکرو ہے اگر خود باہر کھڑا ہے فقط خجدہ اندر کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے یا وہ مہراب کے اندر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک عد مقتدی بھی ساتھ کھڑا ہے تو پھر بھی کراہت نہیں رہے گی لیکن اگر مجبوری ہے کہ جگہ تنگ ہے تو اس صورت میں پورا مہراب کے اندر تنہا اگر امام کھڑا ہو جائے تو پھر کراہت نہیں ہے اسی طرح امام کو جو محراب بنا کر دیا ہے وہ بلند ہے یعنی مقتدی نیچے رہ جاتے ہیں اور وہ اونچی جگہ پہ ہے اور اتنی اونچی جگہ پہ ہے کہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلند جگہ پہ کھڑے تو اس صورت میں بھی کراہت ہے اور اسی طرح امام کو پست جگہ پہ کھڑا کرنا کہ مختدی واضح طور پر بلند جگہ پہ کھڑے ہیں تو اس صورت میں بھی کراہت ہے اسی طرح کعبہ معظمہ کی چھت پر یا مسجد کے چھت پر نماز پڑھنا بھی مکرو ہے جس وقت کوئی ضرورت نہ ہو ہاں اگر ضرورت ہے کہ مسجد کے اندر جگہ تنگ ہے تو پھر چھت کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح عام رستے پر لوگوں کے عام گزرنے کی جگہ پہ نماز پڑھنا بھی مکرو ہے کوڑا ڈالنے کی جگہ پہ اور زباخانے میں قبرستان میں غسل خانے میں حمام کے اندر اور نالے کے پاس ان تمام جگہوں پہ نماز پڑھنا مکرو ہے اور اسی طرح سیرا کے اندر نماز پڑھنا کہ آگے سترہ نہ کیمپ کیا جائے اور خدشہ ہو کے آگے سے لوگ گزریں گے اس صورت میں نماز پڑھنا بھی مکرو ہے خیر ہم نے جتنی چیزیں سنت بیان کی تھی یعنی جتنی سنتیں ہم نے بیان کی تھی ان میں سے کسی سنت کو چھوڑ دینا مکرو ہے جتنی ہم نے پیچھے سنتیں بیان کی ہیں ان سنتوں کا الٹ کرنا سنتوں کو ترک کر دینا مکرو ہے نماز کے اندر سنتوں کو بجا لانا ہے اگر کسی سنت کو چھوڑ دیا تو کراہت لازم آئے گی